غزل سیما بکبر آبادی آوازوں پیشکش راہیل فاروق یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھتی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی سنا تھا کسا خاں کوئی نیا قصہ سنائے گا ہمارے منہ پہ ظالم نے ہماری داستان رکھ دی سے دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا وہی کعبہ سڑک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی اٹھایا میں نے شامِ ہ لطفِ گفتگو کیا کیا تصور نے تیری تصویر کے منہ میں زباں رکھ دی